صورت المائدہ آیت 65, 71, 74, 95 اکہتر چوہتر پچانوے ولی للکی تبوت قول ہوں سید سید اعلی کتاب اگر اپنے اتنے جرائم کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں اور تقوی اختیار کریں تو ان کے لیے مغفرت اور جنت ہے اس زمانے کے اکثر اعلی کتاب نے ایسا نہیں کیا اس لیے ناکام ہو گئے ایمان اور تقوہ اسباب مغفرت ہیں آیت اکہتر و حسب اللہ تکون فتن تم فاموسم سم تب اللہ ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِّنْهُمْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ یہودیوں کی شقاوت اور بد بدنصیبی کے ان کے بڑے بڑے جرائم کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو توبہ کی توفیق دی اور توبہ قبول فرمائی مگر پھر وہ اندھے ہو کر گمراہیوں میں جا پڑے سمتاب اللہ علیہم اس لیے وہ سزا سے بے فکر نہ ہوں اللہ تعالیٰ ان کے اعمال دیکھتا ہے اور ان کو امت محمدیہ کے ہاتھوں سزا دلوا رہا ہے آیت چوہتر فور تین خدا ماننے والے تثلیس کے قائل نصارہ پکے گافر ہیں یہ اگر اپنے اس غلط عقیدے سے باز نہ آئے تو ان کو جہنم کی دردناک سزا ملے گی مگر استغفار اور توبہ کا دروازہ ان کے لیے بھی کھلا ہے استغفار کریں اور توبہ کریں اور غفور الرحیم رب کی مغفرت و رحمت کے مستحق بن جائیں واللہ غفور الرحیم آیت پچانوے یادین تم حرم ومل کوتل کمتا مبالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه قوم حالت احرام میں شکار پکڑنا اور مارنا حرام ہے اگر کسی نے شکار پکڑا تو چھوڑ دے اور اگر مار دیا تو اب اس کی سزا یہ ہے کہ وہ صاحب تجربہ معتبر افراد سے اس جانور کی قیمت لگوائے اور اسی قیمت کا مویشی بکری دمبا گائے اونٹ وغیرہ حدود حرم میں لے جا کر ذبح کرے اور خود اس میں سے نہ کھائے یا اسی قیمت کا غلہ لے کر محتاجوں میں اس طرح تقسیم کرے کہ ہر محتاج کو ایک صدقہ فطر کی مقدار ملے یا ان محتاجوں کی تعداد میں روزے رکھ لے اف ما صلف یعنی اس حکم کے نازے ہونے سے پہلے جس نے شکار مارا ہو وہ اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا اور جو آئندہ جان بوجھ کر ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے انتقام لے گا